اگلا اعتراض تو بڑا مشہور ہے آگے فرماتے ہیں ادرشہ شہید رحم اللہ پر ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ حضرات انبیاء و اولیاء علیہ السلام کو چوڑے چمار کہتے ہیں اور یہ کھلی تو ہی ہے یہ اعتراض بڑا مشہور ہے ان پر ایک یہ مشہور ہے اور ایک گدے کے خیال کا مشہور ہے وہ بھی شاید آگے آ جائے چوڑا ٹوائلٹوں کی صفائی کرنے والا اور چمر جوتے بنانے والا موچی تقویت المان پہلی فصل میں اس دعوے کا کہ انبیاء اولیاء کو پکارنا شرک ہے سبور سنی سنیے ہمارا جب خالق اللہ ہے اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو کبھی چاہیے کہ اپنے ہر کام میں اس کو پکاریں اور کسی اور کسی سے ہم کو کیا کام جیسے کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوڑے چمار کا ذکر کیا ہے یہ عبارت نقل کی ہے الگاؤ کا بدوشہ یہ سفر میں اور اس میں پھر ہی لکھا مسلمانوں ایمان سے کہنا حضرات انبیاء و اولیاء علی مثلاۃ کی نسبت ایسے ناپاک ملعون الفاظ کسی ایسے کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کے دل میں رایٔ کے برابر ایمان ہو یہ تراسبی ان کی طرف سے بڑا مشہور اور عام طور پر کرتے ہیں الجواب حضرت شاہ شہید مظلوم رحمۃ اللہ علیہ نے سعیدہ حضرت عبداللہ ابن مسہد رضی الم کے حوالے سے صحیح کی ایک روایت نقل کی ہے عبارت نقل کر کے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ بخاری و مسلم نے ذکر کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل کیا جی ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک فرمایا یہ جی کہ پکارے تو کسی کو اللہ کی طرح کا کر اور حضران کے اللہ ہی نے پیدا کیا اس حدیث پاک کو نقل کر کے حضرت شاہ صاحب رحمن نے فائدہ لکھا ہے فائدہ یعنی جیسا کہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور سب کام اس کے اختیار میں ہیں سو ہر مشکل کے وقت یہی سمجھ کر اس کو پکارتے ہیں سو کسی اور کو اس طرح کا سمجھ کر پکارنا نہ چاہیے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے ابو تو یہ بات خود غلط ہے کہ کسی کو حاجت بردانے کی طاقت ہوئے یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہو دوسرا جی کہ ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں اور کسی سے ہم کو کیا کام جیسے کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوڑے چمار کا تو ذکر ہی کیا ہے تقویت صفحہ نمبر چونتیس یعنی وہ مطلق بات کر رہے ہیں انبیاء و اولیاء کی نہیں کر رہے ہیں ایک مثال سے بادشاہ کی مثال سے سمجھانا چاہتے ہیں اور خان صاحب نے اس ساری عبارت میں کہیں حضرت شاہ صاحب والد رحمن نے حضرات امبیا کرام ابلیائی حضام علی و سلام کا خصوصی طور پر نہ تو ذکر کیا ہے اور نہ نام دیا ہے وہ تو عمومی الفاظ استعمال کرتے ہیں سو کسی اور کو اس طرح سمجھ کر پکارنا اور کسی سے ہم کو کیا کام وغیرہ مگر خان صاحب اپنی افتادی طبق سے مجبور ہو کر ان عمومی اور مجمل الفاظ کو اعلیٰ تعلیم اور خصوصیت سے حضرات ای انبیاء ای کرام علیہ السلام اور اولیاء اضام رقم ہوا پر چسپاں اور فٹ کر کے مسلمانوں کو دہائی دیتے ہیں کہ مسلمانوں ایمان سے کہنا حضرات انبیاء و امبیا و ابودیا علیہ وسلم کی نسبت ایسے نافاک ملعون الفاظ وغیرہ یہ جی ہے خان صاحب بریدوی کی دیانت اور خدا خوفی خامخا اپنی طرف سے دوسروں کی عبارتوں کے مطلب کشید کرتے ہیں اور پھر دہائی پر دہائی دیتے ہیں اور ملزم دوسروں کو گردانتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب بریوی علم عقائد کے ایک مشہور خائدہ اور ضابطہ سے ناواقف معلوم ہوتے ہیں یا آمدن اس سے اعماز اور چشم پوشی کرتے ہیں جب ہی تو وہ اکثر ایسی سری غلطیوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں علماء عقائد کا یہ ضابطہ ہے یہ بسا اوقات اجماع کا حکم اور ہوتا ہے اور تفصیل کا حکم اور ہوتا ہے اجماعلی حکم جائز ہوتا ہے اور تفصیلی حکم حرام اور ناجائز ہوتا ہے چنانچہ اشیخ کمال الدین محمد ابن محمد المعروف بے ابن ابی شریف المقدسی رحمہ اللہ تعالی متوفا سن نو سو پانچ ہیں قادو و ماضر نہ اطلاع کے اجمالا۔ لا تفسدا كما يسح بالإجماع والنس أن يقال الله خالق كل شيء ولا يسح أن يقال خالق القازورات وخالق القراده والخنازير مع كونها مخلوقة له اتفاقا وكما يقال له ما في السماوات وما في الأرض أي مالكها ولا يقال له الزوجات والأولاد لإيهامه إزافة غير الملك إليه مسامرہ جد نمبر دو صف نمبر مسامرہ مسامر عقائد کی کتاب ہے علما کے اس گروہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اجماعدن یہ کہنا کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مراد ہے یہ تو صحیح ہے لیکن تفصیل سے یہ صحیح نہیں یعنی کفر ظلم اور فق اس کی مراد ہے یہ اسی طرح صحیح ہے جس طرح کے اجماع اور نص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے لیکن تفصیل یہ کہنا صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گندگیوں کو بندروں کو اور خنزیروں کو پیدا کیا اور ان کے خالق ہے خاندان کے بال یہ بھی اسی کی مخلوق ہے لیکن بھی ہے اور جیسا یہ درست ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے یعنی اس کی ملک ہے لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ بیویاں اور اولاد اللہ کے لیے ہے کیونکہ اس اضافت میں ملکہ وہم پڑتا ہے اس لیے یہ صحیح نہیں اور یہ قاعدہ شیخ احمد سر ہندی محبوب ربانی الفسانی رحمہ اللہ متوفہ سن ایک ہزار چوبیس سے اپنی کتاب معارف الیہ صفحہ نمبر ستاون میں اور حضرت ملّقاری رحم اللہ نے شرح فق اکبر صفحہ نمبر باسٹھ میں بیان کیا ہے اور عظام احمد النموسا الخیالی الحانفی رحم اللہ نے صفحہ آٹھ ستر میں بیان کیا ہے ان کی کتاب کا نام ہے حاشی خیالی صفہ نمبر بہتر ان کی عبارتیں ولاشق فیص خاط اطلاق مرث خالق شعین ویزم خالق القیرتی وقناظیر ما آدم جواز اطلاق لازم یعنی اللہ کے لیے یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے لیکن یہ کہنا کہ اللہ انزیروں کا خالق ہے یہ مناسب نہیں حالانکہ ان کا بھی اللہ ہی خالق ہے لیکن ایسا کہنا چون چونکہ بے ادبی ہے اسے مناسب نہیں معلوم ہوا کہ بعض اوقات اجمال و ابہام کا حکم و تفصیل و تفصیر کا حکم سے متفاوت ہوتا ہے اس لیے اجمال پر تفصیل کا حکم لگانا اور خواہ بخواہ دوسروں کو معزلہ حضرات انبیاء کرم اور اولیاء اظام علی السلام کی توہین کا منتخب قرار دینا اور عامت المسلمین کو ان سے متنفر کرنا سراسر ظلم اور بددیہ لیتی ہے یہ سمجھ میں آ گیا